السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سو کے ہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی ابوائیس اوکے الحمدللہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب الزت یوم کا سوریا کا تھا نہ بے شک کیا دن ہے اس کا وقت مختل ہے उमयून तू न अपुआ जा सूर फूका जा तुम पोड़े। आज हम पढ़ेंगे پما پتا اس کا معنی ہوتا ہے کھولنا کھولنا اس کا ہے کیا آسمان کو کہتے ہیں آسمان کو کہتے ہیں پکانت کانا یا اس کا آسمان ہوتا ہے اب واب یہ باب کی جمع ہے باب کی باپ کہتے ہیں دروازے کو تو اب اس کا معنی یہ بنے گا پکانت ابو آبا اور آسمان کھول دیا جائے گا پکانت ابو آبا وہ آسمان کے کئی دروازے ہیں فکانت اب وابت وہ کیا ہے دروازے کئی دروازے نظر آئیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت آئے گی آسمان کھل جائے گا سر آسمان کھل جائیں گے اوپر جنت اور عرش الہی نظر آنے لگیں گے یعنی آج جو چیزیں آسمان سے پار جو چیزیں ہیں وہ نظر نہیں آتی اس دن یہ سب چیزیں دکھا دکھائی جگی یہ مطلب ہے اللہ رب العزت یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ آج جو کچھ تمہیں نظر نہیں آ رہا قیامت کا دن یہ آسمان کھول دیے جائیں گے اش بھی نظر آئے گا سارا کچھ نظر آئے گا جنت بھی نظر آئے گا ہر چیز آپ کو سامنے واضح ہو جائے گی اور سویرات... چلانا. چلانا. جبل کی جمع پہاڑ پکانت اس کا مطلب پس ہو جائے گا سرابا. سراب سراب साथ साथियों ने आखियों में से किसी ने देखा होगा कि जब सख्त गर्मी होती है धूप उड़ती है तो उस वकत सख्त धूप में रेत का मैदान हो रेत हो मैदान रेत का हो तो सख्त دھوپ میں دور سے یوں لگتا ہے کہ یہ پانی ہے دور سے کیسے لگتا ہے کہ یہ پانی ہے لیکن جب انسان اس کے قریب جاتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو کہتے ہیں سرابا یعنی ریت کا وہ میدان کہ جو دور سے پانی نظر آ رہا ہو جب اس کے اوپر دھوپ پڑتی ہے تو پانی نظر آتا ہے دور سے جب اس کے قریب انسان جاتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا اچھا تو یہ سورابا کا معنی ہے اس کو کہتے ہیں سورا اب اس کایت کا, کا ترجمہ یہ بنے گا سوئیے روتے سوروا اور پہاڑ چلائے جائیں گے پہاڑ چلائے جائیں گے اکانت سوروبا تو وہ اس کی طرح تو وہ کس کی طرح ہو جائیں گے چمکدار مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنے مضبوط پہاڑ بنائے جو ہم نے پڑا تھا کچھ اسباب پہلے کہ اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو کیسا بنایا ولجی بالا اوتادا نیکو کی طرح گاڑ دیا ہے مضبوط پہاڑ بنائے ہیں ولجی بالا اوتادا جب اللہ رب العزت اپنی نشانیاں بیان فرما رہے تھے تو والجبال اوتادہ کا لفظ آیا تھا کہ اللہ نے مضبوط پہاڑ کیا ہو جائیں گے وہ صحیح ہی راتل جبالو پکانت سرابا کہ پہاڑ چلائے جائیں گے تو پکانت سرابا یہ کی مقدار ریت کی طرح ہو جائیں گے اسی کا فرماتے ہیں لوش نیل <سؤال> من پوش جس اون ہوتی ہے نا اون جانتے ہیں اون کو اون کو جانتے ہیں اون نہیں جانتے جی پہاڑ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت کے دن رنگین دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے کل عید نیل من کوش پہاڑوں کے ذرات بکھر جائیں گے تو بعض پہاڑ سرخ ہیں بعض سیاح ہیں تو جب یہ ریزا ریزا ہو کر بکھریں گے تو رنگین دھنی ہوئی ان کی معنی نظر آئیں گے تو اس طرح یہ پہاڑ بے حقیقت چیز بن کر رہ جائے گی اور ایک جگہ پر ان پہاڑوں کو واہیا کہا گیا واہیا کمزور بہت کمزور بات سمجھ میں آگے یہ پہاڑوں کی حالت ہے تذکرہ آ گیا انا ہوتا ہے بے شک لیکن جب بامحاورہ ترجمہ کر یں گے تو اس کا مانا کریں گے یقینا <تصفح> جہنم کو کہتے ہیں کا اب آپ کو معلوم ہے کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں انسان بیٹھ کر شکار کا انتظار کرتا ہے کہ کب شکار آئے میں شکار کو پکڑ لوں جس کو کہتے ہیں گھات لگا کے بیٹھنا یا تاک میں بیٹھنا تو ان جہنم کا نتمر سودا یقیناً جہنم تاک میں ہے یعنی گنہگاروں نافرمانوں اور خدا کی توحید اور قیامت کے جو انکار کرنے والے ہیں کہ یہ جہنم اس کے انتظار میں ہے یہ جہنم کب ان نافرمانوں کو ان گنہ کو اللہ کے نہ ماننے والوں کو قیامت کے نہ ماننے والوں کو تب شکار کر لے یہ جہنم طاق میں ہے جس کے لیے تاک میں ہے گنگاروں کے لیے نافرمانوں کے لئے کہ اللہ کو نہیں مانتے قیامت کو نہیں مانتے اس کا مانا ہوتا ہے کہ جو انسان گناہوں میں حد سے آگے بڑھ جائے اور آبا کا معنی ہوتا ہے لوٹنے کی جگہ ٹھکانا ٹھکانا کرنے ٹھیک ہے اب اس کا ترجمہ یوں بنے گا یہ جہنم کس کی بیٹھا ہے نا فرمانوں کے لئے اچھکانہ ہے یہ جہنم نا فرمانوں کے لئے ٹھکانے کی جگہ ہے لا بینا لابستین کا مانا ٹہرنا فی ہا اس احقاب یہ جمع ہے جمع اس کا جو مفرد ہوتا ہے واحد فک بن آتا ہے ایسا زمانہ جو سال ہر سال لمبا زمانہ ہو اس کو فقبن کہتے ہیں اشقا تو یہ لوگ جہنم میں تہرے رہیں گے لمبی مدت ایک لمبی مدت سال ہر سال رہیں گے مفسرین کے رام نے لکھا ہے کہ ایک ثقب جو ہے اسی سال کے برابر ہے ایک ثقب یہ آفتاب جمع ہے نا ایک ثقب اسی سال کے برابر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ ثقب کیا چیز ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ثقب اسی سال کا ہے ایک سال بارہ مہینے کا اور ایک مہینہ تیس دن کا اور ایک دن موجودہ دنیا کے حساب سے ایک ہزار سال کے برابر ہے یہ جو اسی سال ہے نا کے ایک سال بارہ مہینے کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد کے ایک فخ اسی سال کا ایک سال بارہ مہینے کا ایک مہینہ 30 دن کا اور ایک دن موجودہ دنیا کے حساب سے ایک ہزار سال کے برابر ہے اس لحاظ سے قیامت کا ایک اس دنیا کے دو کروڑ چھیاسی لاکھ سال کے برابر ہوگا اور جو قیامت کا انکار کرتے ہیں پھر اللہ کو نہیں مانتے تو وہ کتنے سالوں تک رہیں گے مسلمان تو پھر بھی نکل آئیں گے دو کروڑھیاسی لاکھ سال اس میں رہیں پھر نکل آئیں گے لیکن جو منکرین قیامت ہے وہ, وہ تو ہمیشہ کے لیے وہی رہیں گے جو اللہ کے نہ ماننے والے ہیں وہ تو ہمیشہ وہی پہ رہیں گے اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے جی کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یہاں تک تو آپ پوچھ سکتے ہیں